حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی کما حق تعبیر کرنا تو ممکن نہیں البتہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق جو کچھ ضبط فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت ابراہیم بن محمد رحمہ اللہ جو حضرت علی کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے قط کے بلکہ درمیانے قط کے لوگوں میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیش دار یعنی گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ بالوں میں تھوڑا سا گھنگریالہ پن موجود تھا چہرہ انور نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا حضور کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں یعنی کوہنیاں اور گھٹنے موٹے تھے اور ایسے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص خاص حصوں کے علاوہ کہیں بال نہ تھے آپ کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں اور آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک سمیت اس کی طرف رخ فرمایا کرتے آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے آپ کو جو شخص یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا تھا آپ کا خلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باجمال و باکمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے بلکہ درمیانہ اور معتدل قد مبارک تھا البتہ آپ کا معجزہ تھا کہ مجمعے میں سب سے لمبے معلوم ہوتے تھے سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا البتہ دونوں بازو کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے بدن مبارک ٹھوس تھا لٹکا ہوا جسم نہ تھا بدن کے اعضاء خوبصورت اور نورانی تھے آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے اور اگر نکالتے تو مانگ درمیان سے نکالتے بھوئیں گھنی لیکن باریک تھیں اور بالکل ملی ہوئی بھی نہ تھیں دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی ناک تناسب کے ساتھ لمبی تھی جس پر نور چمکتا تھا ابتدا ان دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا جو کہ نور و حسن کی وجہ سے محسوس ہوتا تھا رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے اسی طرح گردن مبارک نرم اور چمکدار تھی دندان مبارک یعنی دانت باریک اور آبدار تھے سامنے کے دو دانت مبارک کے درمیان فاصلہ تھا سینہ مبارک چوڑا تھا دونوں کاندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا یہ چیز سخاوت اور شجاعت کی علامت شمار ہوتی ہے تیز اور جھک کر چلتے اور پیر اٹھا کر چلتے یعنی پیروں کو گھسیٹتے نہیں تھے ذرا کشادہ قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا پستی میں اتر رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں کشادہ اور گوش سے بھرے ہوئے تھے یہ چیز قوت و شجاعت کی علامت ہے بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں کلائیاں مبارک تراس تھیں تلوے قدرے گہرے تھے الغرض حلیہ مبارک میں ہر ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن